درس کا آغاز البقرہ کے بائیس میں رقو اور دوسرے پارے کے جھٹے رکو سے ہوگا البقرہ کی ہنڈریڈ نمبر 177 سے ہوگا جب قبلہ چینج ہو گیا اور بیت المقدس سے بیت اللہ شریف قبلہ بن گیا تو یہودی اور عیسائی بہت زیادہ اعتراضات کرنے لگے جیسا کہ آپ سن چکے یہودی بیت المقدس کے مغربی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت ادا کرتے ہیں اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں اور وہ ان بحثوں میں لگ گئے تو یہ عائد کریمہ نازل ہوئی اس میں بیان کیا گیا کہ قبلے کا تعین تو بات کی بات ہے اصل بات تو یہ ہے ایمان تمہارا ہے یا نہیں ہے کہ جب تک عقائد درست نہیں کوئی عبادت قبول ہوتی نہیں ہے تو اس طرف منہ کرنا ہے کہ اس طرف منہ کرنا ہے تم اسی بحث میں لگے ہوئے ہو جو نیکی کی اصل ہے اس کی طرف تو تم نے توجہ دی نہیں ہے ایمان اور عقائد درست نہ ہو تو نیک آماد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے تو عقائد ہی درست نہیں الْبِرَّ سل تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی کی اصل یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو ولا مَن آمَنَ بِاللَّهِ ہاں لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر وَالْيَوْمِ آخر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر ایمان لائے والکتابی کتابی اور تمام کتابوں پر ایمان لائے ون اور تمام نبیوں پر ایمان رکھے ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے اور وہ شخص کافر ہو جائے گا اب یہ یہودی انجیل کو اور قرآن کو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عیسائی تو اور قرآن کو نہیں مانتے حضرت موسا علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے جب ایمانی نہیں تو اب کس طرح منہ کرنا ہے کس طرح منہ نہیں کرنا اس بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ آب بھی اور نیکی کی اصل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جائے زبل قربہ رشتہ داروں کو دیا جائے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ یہ ہر رشتہ دار کو نہیں دے سکتے ماں باپ بیٹا بیٹی دادا دادی نانا نانی پوتا پوتی نواسا نواسی کو زکوت نہیں دی جا سکتی شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا بیوی بی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی لیکن اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو زکوت دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہوں یہ تو زکوٰۃ کی اور اس صدقے کی بات ہے جو واجب ہے لیکن جہاں تک انسان اپنے ماں باپ پر جو خرچہ کرتا ہے جو اپنی اولاد پر جائز اخراجات کرتا ہے جہاں تک اس کی بات ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے اشاد فرمایا کہ جب دستخوان پر گھر کے تمام افراد جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ جمع ہو کر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر جب کھانا کھاتا ہے اور وہ حلال کا لقمہ ہو اور وہ لوگ اللہ کے فرما بردار ہوں تو لقمہ پیٹ میں جانے سے پہلے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے ول یتام اور یتیموں پر مال خرچ کرو وہ یتیموں کو مال دیتے ہیں والمساکین غریب مسکینوں کو مال دیتے ہیں وابن السبیل اور مسافروں کو مال دیتے ہیں وسائلین اور مانگنے والے مستحق لوگوں کو مال دیتے ہیں جو روڈ پر بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں ان میں سے جن کا یہ پیشہ ہے اور جو مستحق نہیں ہیں ان کو دینا بھی درست نہیں ہے ہاں جو مانگنے والا مستحق ہو اور ہمارا دل مطمئن ہو کہ واقعی یہ مستحق ہے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جو شخص مستحق نہ ہو پھر بھی وہ سوال کرے بھیک مانگے فرمایا وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے اب اس کی مرضی ہے کم مانگے یا زیادہ مانگے و پھر ریخو گردن چھوڑانے میں غلام آزاد کرنے میں مال دے یہ اصل نے کی ہے فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں غلامی کا رواج نہیں مگر قیدیوں کو چھوڑانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے جبکہ وہ قیدی بے گناہ ہو آپ اگر جیلوں میں جائیں تو ایسے بے گناہ قیدی ہیں جنہیں بلا وجہ جھوٹے مقدمے بنا کر گرفتار کر لیا گیا ایسے بھی قیدی ہیں کہ صرف دو ہزار اور تین ہزار روپے کی ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے پانچ پانچ سال دس سال سے وہ جیل کے اندر ہے وہ اقام فلاح <الصلاة> اب وہ نماز قائم کرے وہ آتش زکا اور زکاة ادا کرے وَالْمُوْفُونَ بِعَعْدِهِمْ اِذَا عَاہَدُو اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو پورا کریں وعدے کو پورا کرنے والے یہ کن لوگوں کا ذکر ہے جن کی نیکی اصل نیکی ہے وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے فِي الْبَأْسَائِ وَالْضَوَائِ سختی اور مصیبت میں وحین الباس اور حالت جنگ میں ثابت قدم رہیں اور صبر کریں صدقو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا جنہوں نے کلمائے طیبہ پڑھ کر اس کلمے کا حق ادا کیا وہ الا اکم المتق اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کی صفات ہمیں بھی عطا فرمائے یا ایرین امنو اے ایمان والوں کوتیبہ علی کمل کر قتلہ مقتول کو کہتے ہیں جسے قتل کر دیا گیا اے ایمان والوں مقتول کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا کہ قاتل سے قصاص لو اور قتل کے بدلے میں قتل کرو ہاں اگر مقتول کے و معاف کرنا چاہیں تو شریعت نے اس کا حق انہیں دیا ہے وہ چاہیں تو مال لے کر معاف کر دیں اور چاہیں تو بغیر کسی مال کے معاف کر دیں شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مقتول کے و اگر معاف نہ کریں تو خلیفت المسلمین امیر المومنین بھی معاف نہیں کر سکتا تو صدر وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے لیکن افسوس کے ساتھ پاکستانی قانون جس میں جس کوڈ کو ہم عدالت کہتے ہیں اس کو عدالت کہنا بھی جرم ہے عدالت تو وہ ہو جہاں پر انصاف ہو یہاں پر تو انگریزوں کے بنائے ہوئے کالے قانون ہیں قانون یہ ہے کہ اگر قاتل پکڑا جائے وہ خود اقرار بھی کر لے جرم ثابت بھی ہو جائے اسے صدائے موت دے دی بھی جائے اور اس کے ورثہ مقتول کے ورثہ معاف نہ بھی کریں اگر تختہ دار پر اسے لٹکا دیا جائے اور اگر صدر مملکت آڈر کر دے تو اس کا قتل تو معاف کیا ہوتا ہے اسے با عزت کر دیا جاتا ہے پاکستان کا لا ہے صدر مملکت سے رحم کی اپیل کی جائے اور اگر صدر معاف کر دے تو سزائے موت معاف ہو جاتی ہے شریک قاعدہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثا کے علاوہ کسی اور کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے یہ قانون شریعت کے خلاف ہے سمان جہلیت میں یہ ہوتا کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا تو وہ اس قاتل کو نہیں مارتے بلکہ اس قاتل کو بھی مارتے اور پھر ایک خون کے بدلے میں دس آدمیوں کو قتل کرتے کبھی کہتے ہمارا بڑا آدمی تھا تو دس کے بجائے بیس آدمیوں کو ہم ماریں گے کبھی کہتے یہ تو قبیلے کی عورت ہے جس نے قتل کیا ہے یہ عورت تو ہماری عزت ہے ہم اس قاتلہ قتل کرنے والی عورت کو سزا نہیں دیں گے بلکہ اس کے بھائی کو سزا دیں گے اس طرح وہ جو قاتل ہوتا کبھی اسے معاف کر دیتے کبھی اس کو بھی قتل کرتے اس کے ساتھ کئی لوگوں کا یعنی بدلے میں قتل کر دیتے اور میں الر اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا ول ابدو اور اگر قتل کرنے والا غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا بل انسا بل اور اگر عورت ہے تو عورت قاتل ہے تو اسی عورت کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یہ نہیں کسی اور کو قتل کرے فمن اوفی الحم عشن بس اس کے بھائی کی طرف سے جسے کچھ معاف کر دیا جائے یعنی مقتول کے ورثا اگر معاف کر دیں اور کہیں ہمیں خون کا بدلہ خون نہیں چاہیے مال دے دیجئے فتیبا بالمعروف پس وہ دستور کے مطابق مطالبہ کریں شریعت کا قاعدہ یہ ہے اگر مقتول کے ورثا قاتل کو معاف کریں اور اس کے بدلے میں مال کا مطالبہ کریں تو صرف اور صرف وہ مال کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہمارے یہاں ایسے کئی جرگے ہیں قبائلی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر معاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا مال بھی دینا ہوگا اتنے سالوں تک وہ اس علاقے میں نہیں آ سکے گا اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اب 5 سال کی بچی ہے دس سال کی بچی ہے تو سزا کے طور پر ستر سال کے بوڑھے سے اس کا نکاح کرنا پڑے گا اس طرح کے یہ کالے قوانین بعض جرگوں نے بنائے ہوئے ہیں تو شریعت نے کہا فتباؤں بالمعروف اگر مقتول کے ورثہ معاف کرتے ہیں تو اب وہ مطالبہ کریں گے شریعت کے مطابق اور کیا ہے شریعت شریعت یہ کہ صرف وہ معاف کر کے مال مانگ سکتے ہیں اور مال بھی کتنا مانگ سکتے ہیں سو اونٹ سو اونٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا سو اونٹ کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا ایک ہزار دینار کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا دس ہزار درہم کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں ان تینوں مقداروں سے کم کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مطالبہ کرنا جائز نہیں سو اونٹ کی قیمت لے لیں یا آپ ایک ہزار دینا جو ساڑھے چار کلو سونا ہے اس کی قیمت لے لیں یا دس ہزار دنہم چاندی جس کا موجودہ وزن ساڑھے اکتیس کلو چاندی ساڑھے اکتیس کلو چاندی یا ساڑھے چار کلو سونا یا سو اونٹ ان تینوں میں سے کسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس کا کم کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس سے کم کا تو کر سکتے ہیں اس کے برابر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ شریعت میں جائز اس سے زیادہ نہیں ہے وہ ادا ان اور جو قاتل ہے وہ صحیح طور پر اس خون بہا کو ادا کرے یہ نہ ہو کہ یہاں اسے وہ قتل سے معاف کریں اور یہ بھاگ جائے اللہ تعالی۔ پکڑ فرمانے والا ہے تخفیف من ورحمہ کہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے موسا علیہ سلاۃ والسلام کی شریعت میں یہ تھا کہ قاتل کی سزا قتل ہی ہے مقتول کے و اس کو معاف نہیں کر سکتے لیکن ہماری شریعت میں مقتول کے و کو یہ حق دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے فما بادہ بعد کا پھر جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے سرکشی کرے فلا وہ علیم پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے ولکم فلقی حیات تی یا تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں اے عقل مند و زندگی ہے اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کا قتل کر دیا گیا تو چلے وہ تو دنیا سے چلا گیا اب اس کے بدلے میں قاتل کی جان کیوں لی جائے اسے عمر قید کر دیا جائے اس قاتل کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس قاتل کا بھی تو خاندان ہے تو خون کے بدلے میں خون لے رہے ہیں اس نے تو غلط کیا خون بہا دیا آپ کیوں خون بہا رہے ہیں تو قرآن نے فرمایا اے عقلمند یہ خون کا بدلہ لینے میں سب کی زندگی ہے آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی کو بے گناہ قتل کرے ایک آدمی کو اگر بھرے مجمے میں کھڑا کر کے اس کی گردن اڑا دی جائے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اور جس ملک میں کوئی قانون ہی نہ ہو دن دہارے قتل کر دیا جائے کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور قاتل نہ پکڑے جائیں تو پھر ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ختم ہوگا اور اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو اگر انصاف ہو اور قاتلوں کو سزا دی جائے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قتل کی طرف بڑھ سکے آج مغربی میڈیا یورپ کے بعض جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ پوری دنیا میں سزائے موت ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ مقتول سے زیادہ ہمدردی نہیں رکھتے وہ قاتل سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں ان کی آواز ان کی این جی اور یہ جتنی بھی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں یہ سب اسی میں لگی ہوئی ہیں کہ تمام دنیا سے سزائے موت ختم کر دی جائے لیکن اسلام نے سزائے موت رکھی اور کیسے رکھی بھرے مجمے میں جمعے کی نماز کے بعد میدان میں اسے کھڑا کیا جائے اونچا کھڑا کیا جائے سب لوگ عبرت کے لیے جمع ہوں اور تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ یہ قانون نافذ ہو تو سب کی گردنیں اڑ جائیں گی گردن اڑانے کے لیے شریعت نے جو دلائل مانگے ہیں اور جو گواہوں کی جانچ پڑتال ہے وہ اتنی سخت ہے اتنی سخت ہے کہ کسی کو جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی ایسا نظام اسلام کا لال لقم تتقون خون کا بدلا لینے میں اے عقل مندوں تم سب کی زندگی ہے لال لقم تتون تاکہ تم قتل کرنے سے بچو اب دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے یہ ابتدائی حکم ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے پہلے اس حکم کو سمجھیے کسی کے انتقال ہونے لگے اور اس کے پاس مال ہو اس آیت میں یہ فرض کیا گیا کہ وہ اپنے مال کے متعلق وسیعت ضرور کرے اور یہ کہے کہ میرا اتنا مال میرے والدین کو دیا جائے اتنا مال میری اولاد کو دیا جائے پہلے یہ وسیعت کرنا فرض تھا لیکن پھر چوتھے پارے کے تیرہویں رقو میں جب وراثت کے مسائل بیان ہو گئے اور یہ بتا دیا گیا کہ والدین کا اتنا حصہ ہے اولاد کا اتنا حصہ ہے بیوی کا اتنا حصہ ہے شوہر ہے تو شوہر کا اتنا حصہ ہے بھائی بہن ہیں تو ان کا کس صورت میں حصہ ہے اور کس صورت میں حصہ نہیں ہے سب کے جب حصے بتا دیے گئے تو اب کوئی وسیعت کرے یا نہ کرے ہر صورت میں وہ اگر انتقال کر جائے گا تو جو شریعت کے قوانین ہے اس کے مطابق جائدہ تقسیم کر دی جائے گی اب وسیعت کا کرنا فرض نہیں ہے ایک تو یہ فرق یاد رکھے دوسری بات کی یاد رکھے کہ پہلے یہ تھا کہ وسیعت کرے تو اپنی مرضی سے جس کو جو حصہ دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن اب شریعت نے حصے مقرر کر دیے اب اگر وسیعت کرے گا تو وہ انہی حصوں کی کرے گا مثلا شوہر ہے مرد ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں اس مرض میں اس بیماری میں بچوں گا نہیں تو اس نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو میری جائیداد میں سے آٹھواں حصہ دے دیجیے گا تو شریعت میں بھی بیوا کا کتنا ہے آٹھواں حصہ ہے یعنی ساڑھے بارہ فیصد بیوہ کو دیا جاتا ہے جبکہ اولاد موجود ہو لیکن اگر اس نے یہ وسیعت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری بیوہ بیو کو پندرہ فیصد حصہ دے دیجیے گا تو ہم اس کی وسیعت پر کتنا عمل کریں گے جو شریعت کا قاعدہ ہے ساڑھے بارہ اس سے زیادہ بیوہ کو نہیں دے سکتے لا وسیعت للوارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وسیعت قابل قبول نہیں ہے جو حصہ اللہ نے مقرر کیا اس سے کم یا زیادہ مرنے والا وسیعت کے ذریعے نہیں کر سکتا ہاں شریعت کی روح سے جسے حصہ نہیں ملنا اگر مرنے والا اس کے لیے وسیعت کر دے کہ بھئی میرے فلاں رشتے کے ایک مامو ہے انہیں اتنا حصہ دے دینا یا میرا فلاں دوست ہے اسے اتنا حصہ دے دینا تو فرمایا اس کی وسیعت 33% تھری تہائی مال تک جاری ہوگی تین کروڑ روپے ہیں اور اس نے کہا کہ مسجد میں ایک کروڑ روپے دے دینا تو تین کروڑ کا تہائی کیا ہوا ایک کروڑ تو اس کے مرنے پر مسجد میں ایک کروڑ دے دیں گے وہ دو کروڑ وہ میں تقسیم ہوگا لیکن اگر اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو تین کروڑ میں سے ڈیڑھ کروڑ تو مسجد میں دے دینا تو صرف ایک کروڑ دیں گے اور اس نے جو کروڑ کی وسیعت کی ہے آدھا کروڑ اس نے زائد وسیعت کی ہے جو شرعی طور پر جائز نہیں تو وسیعت کے لیے دو شرطیں یاد رکھیں ایک تو ورثا کے لیے وسیعت قابل قبول نہیں ہے دوسری بات جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وسیعت کی جائے تو قائدہ یہ ہے کہ 33% تھری پرسینٹ پرسنٹ تین کروڑ ہیں تو ایک کروڑ تین لاکھ ہیں تو ایک لاکھ تہائی جائیداد تک وسیعت جاری ہوگی اس سے زائد اگر وسیعت کرے گا تو تہائی مال وسیعت میں دیں گے اور باقی دو تہائی سکس سے سکس پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ یعنی تین کروڑ میں سے دو کروڑ ہم ورثہ میں تقسیم کریں گے اور اس کی وسیعت پر عمل صرف ایک کروڑ میں کریں گے ایک تہائی میں کریں گے یہ قاعدہ یاد رکھیے گا اب آئے کریمہ کو سماج کیجیے کتبہ علیکم تم پر فرض کیا گیا ادا جب حضر دل الموت تم میں سے کسی کو موت آنے لگے ان تارا کا خیرہ اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو اس پر وسیعت کرنا فرض قرار دیا گیا بل والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بال باروف بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق حق المتقین یہ واجب ہے یہ ضروری ہے پرہیزگاروں پر یہ آیت کا حکم اب منسوخ ہو گیا اب وسیعت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے شریعت نے حصے مقرر کر دیے اور اگر کوئی اب وصیت کرتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی وسیعت قابل قبول ہوگی امم بدلا اور جس نے تبدیل کر دی وسیعت باد امان سمیا ہو سننے کے بعد کسی مرنے والے نے وسیعت کی اس کے بعد ایک ہی آدمی بیٹھا تھا یا دو آدمی بیٹھے تھے اور انہوں نے باہر جا کر جھوٹ بولا کہ جی ہمیں تو یہ وصیت کی ہے ان نما اس مو الین تو مرنے والا پریشان نہ ہو اس پر یہ گناہ نہیں اس کا گنا انہی لوگوں پر ہے جو وسیعت کو تبدیل کر دیں گے ان اللہ سمیعم بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے اب یہ سوال ہے اگر ہم کسی مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوں اور وہ وسیعت کرے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ وسیعت تو شریعت کے خلاف ہے اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر باہر جا کر ان کے واراسا کو یہ بتاؤں گا کہ فلاں مرنے والے نے یہ وصیت کی ہے تو آج کل لوگوں کی نیچر آپ کو معلوم ہے کیا ہے لوگوں کی نیچر یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث رکھا جائے اور کہا جائے فنا کو اتنا مال ملے گا تو وہ قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کسی کا وسیعت نامہ دکھا دیں کہ جی وصیت اس نے کی ہے تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں وصیت کو مان لیتے ہیں جی مرنے والے نے وصیت کی ہے اب اسے یہ محسوس ہو کہ مرنے والے نے غلط وصیت کی ہے اور میں بتاؤں گا تو قرآن و حدیث کے قوانین کے مقابلے میں مرنے والے کی وصیت کو فوقیت دیں گے تو قرآن نے اس کا حل بیان کیا ہے فمن خواب من ممو سن جنافن اور جو یہ خوف کرے کہ وصیت کرنے والے نے ظلم کی وصیت کی ہے یا گناہ کی وصیت کی ہے فاصلہ بائی نہ ہوں تو وہ لوگوں کے درمیان سلو کروا دے یعنی وصیت کو چینج کر کے شریعت کے مطابق کر دے اور یہ نہ کہے مجھے یہ کہا ہے بلکہ یہ کہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے فلاح اس مالئی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس چینج کی ہے لیکن مقصد اچھا ہے اس لیے کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اب یہ آپ ایک مشورہ سماعت کر لیجئے کہ آج کل لوگ وسیعت نامے کو بہت فوقیت دیتے ہیں اور وسیعت نامہ مل جائے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو جن کے پاس مال ہے وہ کسی سگھی مفتی کے پاس جائیں اور یہ پوچھیں کہ میرے وہ رسا کو شریعت کے مطابق اگر میں مر جاؤں زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اگر میں مر جاؤں تو شریعت کے مطابق میرے وہ رسا کو کس کو کتنا فیصد حصہ ملے گا وہ مفتی کی مدد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ دیکھ لیں کہ بیٹے کو کتنا فیصد ملنا ہے بیوی کو کتنا فیصد ملنا ہے بیٹی کو کتنا فیصد ملنا ہے اور وہ فیصد کا تعین کروا کر ایک وسیعت نامہ تیار کریں اور اس کی کاپی ہر ایک اپنے ورثا کو دے دیں کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں فیصد کا تعین ہو گیا کہ میری جو جائیداد ہے اس میں سے ساڑھے بارہ فیصد اگر میں مر جاؤں تو اس کو ملے گا پانچ فیصد اس کو ملے گا جو بھی جو فیصد بنتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر موت واقع ہو گئی اور کسی کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں بزرگان دین کا معمول تو یہ تھا کہ روزانہ جب بھی سوتے تو اپنے تکیے کے نیچے وسیعت نامہ رکھ کر سوتے ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو تو وسیعت نامہ جو تحریر کیا گیا شریعت کے مطابق ہے لیکن لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انتقال کے بعد بیٹوں میں اور بیٹیوں میں جھگڑا نہیں ہوگا یہ دنیا کی ذلیل دولت آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہے جب باپ نے وصیت ہی کر دی ہے فیصد کا تعین کر دیا ہے اور اگر پھر بھی وہ تقسیم نہیں کریں گے تو لوگ لان کریں گے لوگ انہیں برا کہیں گے اور وہ سب کو وسیعت نامہ اپنے سگنیچر کے ساتھ زندگی میں سب کو بلا کر دے چکا ہے اور یہ بھی لکھ دے اس کے اندر وسیعت نامے میں اس کے ساتھ مفتی کا فتویٰ بھی منسلک کر دے یہ صرف اس لیے ہے کہ آج کل لوگ شریعت کو فوقیت نہیں دیتے وسیعت نامے کو فوقیت دیتے ہیں ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو وسیعت ہوگی وہ وسیعت شریعت کے عین مطابق ہوگی ہاں ایک مشورہ میں آپ کو یہ ضرور دوں گا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اپنے ورثہ سے یہ امید بہت کم ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال مسجد میں دیں گے مدرسے میں دیں گے اللہ کی راہ میں دیں گے کیونکہ مال کی لالچ ہر ایک کو ہوتی ہے جب شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ تہائی مال تک وسیعت کرنے کی اجازت ہے تو آدمی دو تہائی میں تقسیم کر دے وہ کے لیے اور ایک تہائی اللہ کی راہ کے لیے وہ وسیع نامے میں لکھ دے کہ مرنے کے بعد وہ ایک تہائی اللہ کی راہ میں دیا جائے ہو سکتا ہے یہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے مثلا اگر اس کے پاس تین کروڑ روپے ہیں تو وہ وسیعت کر دے کہ دو کروڑ میں سے وہ میں تقسیم اس طرح ہوگا اور ایک کروڑ میرے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے مسجد بنانے کے لیے نیک کاموں میں ایک کروڑ خرچ کر دیا جائے اللہ تبارک کو بتا ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور یہ یاد رکھیں زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دیں اس پاک میں آتا ہے کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے خرچ کر لیا جو پہن لیا اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا ورنہ تو آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ مال ہمارا نہیں رہے گا برا سکا ہو جائے گا